سید یوسن ابھی محبی وحوگی مولانا شاخ کی محمد اکبر صاحب کے شاہی سمجھنا من تباہ کیش ان لبھائے طباط الکیشانی رہنے والے اور ندی سدا کی مانے نمک دیکھتے ہیں فائیو ایئر میں سمجھنا متحافر کے ان لبھائے خندہ اور متعلق اچھے ہنستے بھی ہیں لیکن دل ان کا اللہ کی یاد ہی نہ ہوتا ہے فلب سے نہیں ہنستے بلکہ وقت ہردم ان کا, ان کا اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق رکھے ہوتے ہیں سمجھ نامکل کے سمجھنا متواہ کیش ان لب ہے پندا کو کسی میں چھپائے ایسے دل میں پلو گریا کو ان کے پل سمجھنا مت پھول ان لب ہے کو کسی میں چھپائے ایسے دل میں پلتے کسی نے میں چھپائے ایسے دل میں پلتے کو یا <سیح> دل کا تقاضا ہے چلو تیرے گلدان کو <سیح> آنا دل اندگی کی جوائیں بنے بالکل وہ کہتے دل جی جمعہ مانا دل کا تفا ہے چلو کئے بلتا ہو مگر آہیں ہماری یاد کرتی ہے پیا کا مگر آہیں ہماری یاد کرتی کو انا دل کا تقاض ہے چلو تیرے بلے صاحب مگر آگے ہماری یاد کر لی ہے بیا کو اسی سے پوچھ لیتے ہیں بتا جنو کیا ہے اسی سے کچھ لیتے بتا دوں کیا ہے جو جا جاتے بسمت سے کسی داما کو جو پا جاتے قسمت سے کسی بھی چاک اسی سے پوچھ لیتے بتا داتے جنو کیا ہے جو پا جاتے مت سے کسی چاقتا ہاں کو بگڑتے گپن کا جمرہ تینوں کا بگڑ سے اس کا جو برا کیا دیکھا حسینوں کا ملا کرتے دیکھا آشی پر رشت کرتے دیکھا ش پرگڑھ کا جو بو رات دیکھا حکیم کا بگڑتے اس بو را پیا دیکھا حکیم کا ملا کرتے دیکھا شر نگا کو میں کرتا ہوں میں یاد ان کو نفس ہے دل میں کرتا ہوں چمن میں یاد ان کو نفس ہے دل مگر آہیں میری محبوب رکھ کی ہے بیا کو مگر آہے میری محبوب رکھ کی ہے بیا کو میں کرتا ہوں چمن میں یاد ان کو نفت ہے دل مگر آہے میری خوب رکھتی ہیں پیاگا کو سمجھنا مت سوا بھول को بندہ کو کسی نے چھپائے دل میں بل کیا کو تک بات بدنامی کہاں تک سب سے بیتابی کہاں تک بات بجن کہاں تک سب سے دنیا تم میرے سر تو غریبات نپتو ہے دنیا تم میرے سر گر دستو گرے با کو کہاں تک پاس بد نامی کہاں تک سب سے نفک لو ہے دنیا تم میرے سسو گرے با کو جو تانا زن ہے اپنی بدر گمانی سے ارے تو گانا زن ہے اپنی بدل گمانی سے ارے تو گا وہ کیا جانے خدا کے آشوں کے درد پنہ کو وہ کیا جانے خدا کے آشوں کے سر کو جو تانا زن اپنی بد گمانی سے ارے تو بانازن ہے اپنی بد گمانی سے ارے تو وہ کیا جانے خدا کے عاشقوں کے درد نسبت کا مشد کا کامل جو نسبت کا ہوا حامل با صب ساد بے ساز سامہ صبا خطو سامہ دیکھا اس بے ساز سامہ کو پہلے مجھ دیکا مل جو نسبت کا ہوا حامل بپ نے مجھے دیکھا مل جو مجھے کا ہوا مل تو بات سال سامہ دیکھا اس بے سال سامہ کو بات سادہ دیکھا دیا ر سنتا تھا کبھی اف سر ہم دلّا کسی آرت سنتا تھا کبھی افطر خدا کی یاد میں پوپ نارے آدھے پیا باپ کو کی میں آر بیا با کو دل لاکھ کی جیا تم کا تھا کبھی افسل بہن تم تھا کبھی افسل ادا کی یاد میں ہو نارے آگے بیا با کو یاد میں ہو نارے آگے کو کو کسی میں چھپائے ای دل ہے بلب کی کو خزین الحدیث رحمتہ اللہ علیہ کی تشریحات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی احادیث مبارک کی بڑھ کی حامی تشریحات کا مجموعہ ہے حضور ایدار حضور ایدار سے ترجمہ اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر بکثرت توبہ بھی کرتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ البا اپنے غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے کہ تمہاری توبہ بار بار دیکھ چکا ہوں بارہا ہاتھوں نے ارادہ کیا کہ کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا بدنظری نہیں کروں گا لیکن تم نے ہر, با, ہر بار توبہ توڑی ہے تمہاری توبہ زبانی ہے اور قبول نہیں کیونکہ قبولیت توبہ کے لیے شرط یہ ہے اللہ یعود آبدا ارادہ پکا ہو کہ دوبارہ ہم اس خطا کو نہیں کریں گے اور بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے کے خلاف ہے لہذا تم کیا توبہ کرتے ہو بارہ میں تمہارا تماشا دیکھ چکا ہوں یہ بازو میرے ہاتھ ہوئے ہیں اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عزم توبہ شاید قبول نہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ گناہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی قبول ہے پرشے کے ارادے کے وقت شکست ارادہ کا ارادہ نہ ہو جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت پکا عزم کر لیا توڑنے کا ارادہ نہیں بس یہ توبہ قبول ہے یعنی توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو جس آدمی کی توبہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے وہ جب اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا تو اس کو اپنی توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے تو یہ خوف شکست توبہ ہے شکست توبہ نہیں یعنی توبہ ٹوٹ دوب جانے کا خوف ہے لیکن توڑنے کا ارادہ یا آزم نہیں ارادہ نہیں ہے یہ دونوں الگ, الگ الگ چیزیں ہیں خوف ہونا اور ہے توڑ ہے یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف ہے توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے توبہ ٹوٹنے کا خوف اور چیز ہے اور توبہ توڑنے کا ارادہ اور چیز ہے. کے تو... کا خوف کے خلاف نہیں ہے اور قبولیت توبہ میں حائل نہیں ہے معنی نہیں ہے بس توبہ کرتے وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور توبہ کو تو نہیں توڑوں گا تو اس کی توبہ قبول ہے لیکن پھر بھی دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے تو یہ خوف کچھ مجر نہیں بلکہ عین عین عین بندگی کے سے قصور اور اپنی کمزوری کا اقرار ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے دعفے بشریعت کی وجہ سے شکست توبہ سے ڈر بھی رہا ہے اور اس خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ اس کے دل میں پکا ارادہ بھی ہے کہ اب آئندہ ہرکیز یہ گناہ نہیں کروں گا اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی اگر وسوتا آ گیا تو بھی توبہ نہیں ٹوٹی کیونکہ یقین کو یقین ظاہر کر سکتا ہے وسوتا اور رحم و گمان یقین کو نہیں ظاہر کر سکتا جیسے اگر کسی کو شکا ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو جب تک یقین نہ ہو وز نہیں ٹوٹتا اتنا یقین ہو کہ وہ ختم کھا لے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تب بے وضو ہوتا ہے اسی طرح خوف خوفا شکست عزم شکست توبہ نہیں لہذا خوف شکست توبہ کا ہونا محمود اور عین بندگی ہے کیونکہ اس خوف میں اظہار آزی اظہار کمزوری اور اظہار قصور بندگی ہے بلکہ جس کو یہ خوف نہ ہو وہ خطرے میں ہے یہ خوف نہ ہونا دلیل ہے کہ اس کو اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہے وہ اللہ سے مدد کا کیا طالب ہوگا اور جس کو توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہے وہ اللہ سے کرے گا یعنی مدد طلب کرے گا یا مقلب القلوب سب کچھ قلبی کی آگاہی پڑھے گا اور اے اللہ اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اپنے نقص سے مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میرا نفس سے توحبہ نہ توڑ دے لہٰذا اس توبہ پر قائم رہنے کی آپ سے امداد مانگتا ہوں اگر ہم اپنی استقامت میں اللہ تعالی کی اعانت کے محتاج نہ ہوتے تو عیا کا نہ ہوتا وہ نازل فرما کر ہمیں بتا دیا کہ تم اپنی ادائے بندگی میں میری ادائے گی کے محتاج ہو میری مدد اور اعانت کے محتاج ہو لہذا عیا کا ناخوج تو کہو کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن فوراً نتائن سے میری امانت مانگو کیونکہ بغیر میری مدد کے تم میری بندگی نہیں کر سکتے پس جو شخص خوف شکست تو رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دستوں بازو پر بھروسہ نہیں رکھتا بلکہ اپنی استقامت کو اللہ کی اعانت کا محتاج سمجھتا ہے لہذا اس کو دو قلب حاصل ہے توفے شکست کا قرب الگ اور عظمی عالم تخبہ کا قرب الگ سہرا ہے کبھی کا سرور ہے کبھی اے قصور ہے اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ کل العبد المؤمن بک التواب اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر تو ہے یعنی کثیر توبہ ہے بار بار توبہ کرتا ہے توبہ میں انتہائی مبالغہ کرتا ہے ندامت سے قلب و جگر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے شہزادہ کو آنسو سے ترک کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کا محبوب ہے بندہ مومن مبتلا ہے کتنا کثرت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دائرۂ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا اگر کسی سے ایک کروڑ دِنا ہو گیا ایک کروڑ بھی سیار اور ننگی فلمیں دیکھ لی بے شمار بد نظری کر لی وہ بھی مایوس نہ ہو ایک دفعہ دو رسعت توڑا پڑھ کر اشتبار آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر کبھی سوچو بھی من کہ گناہوں کی تعداد کیا ہے سمندر کا ایک خطرہ جو نسبت سمندر سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود شان غفاریت کے سامنے ہمارے گناہوں کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر شان غیر محدود اور بے شمار ہے اور ہمارے گناہوں کے شمارے محدود ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم کا اے اللہ فرت ہوگا اور چڑھوں گا دونوں کی اللہ آپ کی مغفرت اور رحمت میرے گناہوں سے وسیع تر ہے خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرتے ہو توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو پس پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا تو وہ توبہ قبول ہے چاہے لاکھ خوف ہو کہ آئندہ کہیں میری توبہ ڈوب جائے چاہے وزوزہ بھی آئے کہ میری توبہ ڈوب جائے گی تو یہ خوف اور وسوتہ قبولیت سے توبہ کے لیے کچھ مضر نہیں ارکز مایوس نہ ہو اور اگر بال پر شعیت سے آئندہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو بھی توب تو پھر توبہ کر لے اور توبہ ٹوٹنے سے پہلی توبہ غیر مقبول نہیں ہوئی اللہ تعالی کریم ہے جب ایک بار قبول فرما لیتے ہیں پھر اس کو غیر مقبول نہیں فرماتے بس وہ توبہ بھی قبول ہے لہذا لاکھ بار خطا ہو لاکھ بار معافی مع رو اللہ تعالیٰ کو منا لو وہ قریب مالک اپنے بندوں کی को کو رد نہیں فرماتے کو خاج صاحب فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو آشف نہ چھوڑے یہ جی رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی وی کے زخم کی شفا کے لیے یہاں مڑ کی پہاڑیوں پر بھیجتے ہیں کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے ماحول میں ٹی بی کا زخم اچھا ہو جاتا ہے بار بار توبہ ٹوٹنے کا جو زخم ہے اگر اہل اللہ کی صوبت میں کچھ عرصہ رہو گے کچھ عرصہ رہ لو تو اللہ کا یقین اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آئے گا اور یہ زخم اچھا ہو جائے گا جڑی بوٹیوں میں سے یہ اثر ہو کہ زخم اچھا ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہو کہ غفلت کا پار بار بار توبہ کا زخم اچھا نہ ہو <تصفح> گنگاروں کو شیطان بہتاتا ہے مایوس کرتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کریں گے کہ تم نے تو دھندا ہی یہی بنا رکھا ہے گناہ کا اور بندہ بھی کیسا جو کبھی مندہ نہیں ہوتا تو کیسا بنتا ہے اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انداب اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور آئندہ بھی محبوب رکھے گا اس بندے کو جو مومن ہے کیسا مومن ہے المفتنگ جس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے فتنا گناہ میں بار بار مبتلا ہوتا ہے مگر یہ خوبی اس میں ایسی ہے جو سبب ہے اس کی محبوبیت کا اور وہ اس کی فائنل رپورٹ ہے وہ کیا ہے وہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانتا ہے گناہ کر کے خوش نہیں ہوتا بچاتا ہے کہ آ میں نے کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اس لیے نادم ہو کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہے اور توبہ توبہ کی چار شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے چاروں شرطیں بیان کی جاتی رہی ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے جیسے بھی مضمون میں تھا کہ اتنا ارادہ کر لے پکا کہ آئندہ نہیں کروں گا اگر اس کو دل میں یہ ہو کہ پھر ارادہ جو کر رہا ہوں یہ پھر ٹوٹ جائے گا تو وہ شکست توحبہ نہیں ہے بلکہ خوف فکت تو اس میں کوئی فکر نہیں ہے بلکہ حضرت نے کیا بات فرمائی صبح اللہ کہ اس کو دو قرب حاصل ہیں ایک تو توبہ کی وجہ سے اللہ کا مقرر بن گیا اور دوسرے اپنی آزمی کی وجہ سے بھی کہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا بھروسہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کر رہا ہے دو قرب اس کو حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ تین شرائط کے ساتھ توبہ قبول ہو جاتی ہے اور چوتھی شخص مال سے متعلق ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے دن میں ہو تو اس کو پہلے ادا کرے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی یہ نہیں کہ مال ہزم کر لیا اور توبہ کر لی تو وہ جب تک مال اگر تعداد ہے تو واپس کرے مال جس کا ہے جیسے وراقت ہے یا کسی کا قرضہ ہے کہ پلے موجود ہے اور دے نہیں رہا یا کسی کا مال پہلے دبا تھا تو یا تو اس کو ادا کرے یا اس سے پھر معاف کرائے تب وہ توبہ بھی قبول ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہیں کہیں جا سکتا ہے کسی کہیں اس میں دو پور ہان سکتے ایک توبہ کا پور کی وجہ سے اللہ کا مقرب ہو گیا اور دوسرا یہ کہ وہ ساتھ میں خوف کے آ رہا ہے کہیں میری توبہ ڈوب نہ جائے بار بار چل رہا ہے اس کا بھی اس کا الگ کو بھی اس بنانا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ